او کے فائض نو خبر سنگ بس کینی ذ قبر کو کھا ان اشارہ دے تو چھ تفکر ہت پھکر سرا پھ سوچ سرا او دانو مخ مستقبل القبلہ اور ادا ادا انل براہ ابن عازی رزی اللہ عنہ قارا خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجلین وذو دین بلا سنت پر جنازہ دے سڑی کے دام سال من گورس جو قبر تھا ولم یلحق بعدو لانه کرشے لحق تردا وقت پر اینے پس پسے در سے دو دمانگنا. من گرے سے خدا تیار نو بعدے نہ بعدے انتہا اے نہ پسے در سے دو زمن گا قبر دا کارپ کے فاتو نو ترچھے نہ حق دا گا پسے در سے دو زمن مستقبل قبلہ دا نپتا نے چہ پتی رہے خبر کی عوام تین حالب جو مڑے بخبر کی, کی. نابے بسم اللہ کی, خود کی, دا زکر رازیم. کی خود جناب دا دا مسلم ابراہیم اور محمد شریف نے فمانا کی